بات توبہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ تعالی کے حضور توبہ کرے گناہ میں چسکا مزہ ضرور ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ کیسے مجھ سے رہ جائے گا کیسے مجھ سے چھوٹ جائے گا مزہ مزے کہاں سے حاصل ہوں گے ہمارے یہاں ایک طالب علم ہوتا تھا قادیانی خاندان کا تھا اللہ نے ہدایت فرمائی اسلام قبول کر لیا چار مہینے سے لگوائے ہم نے دو حج کرنے کے اللہ ہم ٹروفی کتاب فرمائی اور اللہ کے راستے میں ایک ہاتھ کا کٹ کیا تو اس زمانے میں ایک پوری ایک مجلس ہوتی تھی ان کی گینگ ہوتی تھی جو چرس بن شراب وغیرہ کا کام کرتے تھے یہاں تو اس کے پرانے ساتھی ملے اور اسے انہوں نے کہا کہ تو تو بڑا مولوی بن گیا ہے اس نے کہا بس ہو گیا جو کچھ ہوا تو انہوں نے کہا مزے مزے کہاں سے ملتے ہیں آپ تمہیں خود نے مجھے بتایا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں جب تصویر اپنی بتائی میں اس پر اللہ اللہ کرتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو نشہ مزوں سے زیادہ آپ پہلی اس, اس بات سے تھا کہ گناہ والی زندگی کے مزے پھر کہاں سے ملیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تعلق میں اور سے کہیں زیادہ مزے رکھے پہلی بات تو بنا بنائے کیا آدمی پچھلے گناہوں پر تو کریں تو عطے ہونے کے بعد پھر جو آباد ضائع ہوئے ہیں ان کا پورا کرنا جو نمازیں ضائع ہوئی ہیں ان نمازوں کی قزا کرنی ہے جو نمازیں آدمی سے قزا ہو گئی ہیں ان کی قضا آدمی نے کرنی ہے میں <سؤال> حضرت مولانا فکر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ملا اشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظرات کی میرک نظر تھا کہ کزا نمازوں کو دہرانے کا تذکرہ آیا تو اس میں کسی نے کہا کہ قزا جس آدمی کے دن میں نمازیں باقی ہیں اس کو چاہیے کہ جو نو نوافل پڑھنے کا اس کا ارادہ ہو اس کی جگہ پر یہ قزا نمازیں پڑھا کرے تو اس فکر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تاجر کے تو دو چار رکا ضرور پڑھا کرے کیونکہ اس کی جگہ پر بھی اس نے قزا کی پڑھی تو اس وقت تاجر کے وقت اس کو نفس سے یہ دھوکہ دے گا کہ قزا نمازی تو پڑھنی ہو تو ہر وقت ہو سکتی ہے کیوں اٹھتے ہو تو اس, اس وقت کے جاگرنے سے معروم کر دے گا تو اس لیے تھاجت کے دو چار چار جو معمول اس کو تو پورا کیا کرے باقی جو ہے تو سب موافل کی جگہ پر آیا وہ شاخ ہے چاش کے وابین سب ہیں تو دو طرح کے مسئلے کے سے بیان ہوتا ہے ایک میں کہتے ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے علاوہ کیا کرے اور دوسرا مسئل جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس اسی کو اس میں کزا نمازوں کو ہی دوہرائے اور عالمان دوروں پر جو ہے تو راج مرجو کے دلائل وغیرہ ہیں لیکن آخر میں جو بات نکلتی ہے اس میں یہ کزا نمازوں کا دوہرائی والا مسئلے ہے تو یہ زیادہ کبھی نکلتا ہے تو اس آدمی کو قزا نمازیں اپنی دوہرانی چاہیے اگر بہت زیادہ سست ہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز تو ضرور قزا دہرائی جائے اس جو قزا نمازیں ہوئی ہیں یہاں تک دوہرائے کہ آدمی کو تسلی ہو جائے کہ اب میری میں کزا نمازیں نہیں رہی اگر تو معلوم ہے کہ دس ہیں ہے پندرہ ہیں تو تو کر لے گا معلوم نہیں ہے تو پھر اتنا پڑے کا تسلی کر لے کہ اب میری رضم میں نمازیں نہیں رہی اور ہر قزا نماز پڑھتے ہوئے نیت ہی کرنی ہوتی ہے قزا میں مثلاً آج مغرب کی نماز پڑھی اس نے اس کے بعد دور آ رہا ہے تو آدمی کہ کیا نیت میں کرتا ہوں پہلی جو مغرب کی مستقزہ ہوئی تھی یا نیت میں کرتا ہوں جو آخری جو مستقزہ ہوئی تھی کیونکہ ہر جب جب آخری کی نیت کریں گے تو یہ آخری آپ کی ختم ہو گئی اب اس کے بعد والی آخری رہے گی اور پہلی کی نیت اگر کر کریں گے تو پہلی آپ کی جو ہے تو وہ ادا ہو گئی اس کے بعد والی پہلی جو ٹھیک گی دونوں طرف نیت کرنا ٹھیک ہے نیت کرتا ہوں میں پہلی جو مجھ سے مقد رہی تھی نیت کرتا ہوں میں جو کافی مجھ سے مقد ہو گئی تھی قزا نمازوں کی دہرائی یہ بہت ضروری ہے تو روزے کا کفارہ کسی کے دن میں باقی تھا روزہ رکھا تھا اور رکھ کر جو ہے تو قصدن بو جائے کسی گناہ کے یا بو جائے بغاوت کے توڑ دیا تھا رکھا ہوا روزہ توڑ دیا تھا تو اس کے دن میں ایک ساٹھ روزے رکھنے ہوتے ہیں ایک روزہ قزا کا اور ساٹھ روزے جو ہیں تو وہ ہوتے ہیں کفارے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں اب ابیک رمضان کے جو ہے تو ارسان نے روزے توڑے ہیں کے تو یہ غروب سے پہلے دیتے ہیں اللہ کے بندے کے نزدیک سورج کے چھپ جانے کو غروب کہتے ہیں اور جو بحتیاتی ان میں شاید کی بحتیاتی یہ بھی ہے کہ سنجا خوش نہ کرنا جس کی وجہ سے ان کا وضو ہی نہیں ہوتا اللہ کے بندوں کا عام جاب جس پر مسا کرنا جس پر مسا جو جائے ہے جائز ہونا ہوا ہی نہیں ساری چودہ سو سال کی عمر میں نہیں کیا وہ کرتے ہیں اس کو تو لہذا نہ بے چارہ وضو اور نہ بیتکوں کا جو ہے تو مسے کی وجہ سے وضو اور خوش کرنے کی وجہ سے کیا ان کو گوا کے کہ سنجھا خوش کرو کہ حضور صلی نے نہیں خوش کیا تھا بھائی حضور صلی اللہ علیہ تو ایسی کبھی شخصیت ہے کہ ان کو ان پر یہ بچنی کمزوریاں نہیں تھیں عمر فاروق خوش کیا کرتے تھے کہ یہ شریعت حضور کی ہے کہ عمر فاروق کی ہے تو یہ بیوقوف کا بچہ عمر فاروق سے زیادہ کلمند ہو گیا یہ اسے زیادہ دن کو سمجھتا ہے آپ کتنے لوگوں کا روزہ سارے ان کی تکلیف اٹھائی ہوئی روزہ ان کا خراب کر دیتے ہیں کیا بات تھی روزہ ایک رمضان کے سات آٹھ روزہ توڑے تھے یہ روزے بدکاری کی وجہ سے رکھے ہوئے ٹوٹے تھے یا مختلف رمضانوں کے ٹوٹے تھے جس سے روزہ رکھ کے کسی گناہ کی وجہ سے یا جذبازی اس کو رکھے ہوئے روزے کو توڑا پیس کے ذمے روزے ہیں ایک کا ایک جو ہے تو وہ کفارے کا اور ساٹھ جو ہے تو جو ہے کفارے کے جو ہے کفارے کے ایک کا ذات. اب یہ روزہ ایک رمضان کے توڑے تھے یا مختلف رمضانوں کے توڑے تھے اب یہ بدکاری کی وجہ سے روزہ رکھا ہوا توڑ دیا تھا یا کسی اور وجہ سے توڑا تھا یہ تفصیل کا لط چاچا تھی یہ چیز تو ایسے آدمی چپکے سے اپنے ہاتھ دیکھ کر اپنے روزے کے مسئلے کا الطاف صاحب کو دے افطار صاحب جو ہے تو الطاف صاحب مفتی صاحبان سے پوچھ کر ان کو جواب دیتے ہیں جن سے روزہ کے میں کفارے ہیں تو کفارا والا جو ہے تو بس رمضان سے نکلنے کے بعد بڑی سے پہلے تک کفارے کے روزے شروع کرنے دو مہینے دس دن ہوتے ہیں تو دو مہینے مسلسل روزے رکھ کر کفارے کے روزے ادا کیے جائیں زکوت ادا نہیں کی ہے تو زکوات ادا کرنی پچھلا سارا حساب کر کے زکات ادا کرنی ہوگی ڈاکٹر سیار صاحب جو سلسلے میں بیس ہوا تو اس نے آ کہا جی ہماری میں تو ہماری والد صاحبہ کے زیورات کی عرصہ 18 اٹھارہ سال کی کتنے سال کی زکاط رہتی ہے تو حساب کیا اس زمانے میں وہ 18,000 روپے بنے 18,000 روپے روپئے ایسے آنے میں بنے کہ زمانے میں سونا 600 روپے روپئے تولا تھا. وہ زکوات ہم نے تقسیم کی ہے جی اتنے سالوں سال سال کی زکات تقسیم کی hmm. اور حاج فرض ہے حاج نہیں کیا ہے عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا گائی مچ پر فرض ہے یا نہیں حاج فرض ہو گیا جی. اس کے بعد اب جو تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسی سال داخلہ کرنا ہے جس سال فرض ہو اسی سال داخلہ کرنا ہوتا تو اس طرح حاجی جی ارکان جو جی سب سے پہلے ارکان کو درست کرنا ہوتا ہے تو بتائے ہونے کے بعد جو عمال ضائر ہوئے تھے اس کا پہلے کرنا ہے اس کو درست کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین وآقبت المتقین والصلاة السلام على رسولی محمد وآلہی وصحابی اجماعین یا وللولین یا آخرالآخرین یا ذلقوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حیو یا قیوم یا ذلجلال والاقراب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ الدین محمد صلی اللہ علیہ تماربیانی سبیرہ ربنا من گرے ہوئے دشمن کے در میں ہیں. یا علام کی مانوں کی فارغ فرمان عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی فارغ فرما یا علم کے مالوں کی فارغ فرما یا اللہ کچھ بے اتفاق اتفاق پر فرما عام فرما ہدایت کو عام فرما مضور صلی اللہ کی محبت کو عام فرما صرف محبت کو فرما یا کچھ خون کا بازار گرم ہے یا علام نحمان کے اللہ کا فرما یا چڑھا ہے غالباغ ہے یا نعمان کی وجہ سے ہم کو بتائے بڑھتے ہیں تعبہ کرتے ہیں یا اللہ کافر کی قوت کو توڑ پھاڑو یا الگ کی قوت کو توڑ پھوڑو یا الگ کی مشور کو غارت کر یا الگ کی مشور کو غارت کر یا اللہ مضبوط کو فار کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ڈاک کرا یا اللہ دوسرے کے لیے ان کو مصیبت کا سامان بنا دے اور یا نکلنے کا احتقاط میں آنے والے مجارس آنے والے والے مال جان والاروار ڈال سکنیا فرما سب کی دنیا ملادوں کو پورا فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر کی محمد مانی اس میں